اور بولے ان پر کوئی نشان کیوں نہ اتری ان کے رب کی طرف سے تم فرماؤ کہ اللہ قادر ہے کہ کوئی نشان اتارے لکن ان میں بہت نری بالکل جاہل ہے